آئی علی پلا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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد خاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 وتعربوا لنفحات رحمة الله فإن نفحات الله سبحانه وتعالى يصيب بها من عباده من يشاء رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم محترم سامعین سب سے پہلے میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور رسیت کرتا ہوں پادہ ولی امر کی اطاعت کی بھی رسیت کرتا ہوں اسلامی بھائیو عزیزوں اور دوستو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت سے ایک عظیم ماہ عظیم مہینہ مبارک مہینہ بالکل ہمارے قریب قریب ہے ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہا ہم سب کو یہ ماہ مبارک صحت اور تندرستی کے ساتھ عطا فرما اور ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کی اصلاح کرنے اپنی اچھی طرح سے تربیت کرنے اور اپنے روح کو تازگی عطا کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین میرے بھائی میرے عزیزوں اصل چیز کیا ہے دین کے اندر ایمان ہے ہمارے تمام اعمال کی بنیاد کیا ہے ایمان ہے اگر ہمارا ایمان صحیح ہے ایمان ہمارا پختہ ہے مضبوط ہے اور ہمارا ایمان شرک کی آمیزت سے شرک کی ملاوٹ سے پاک ہے تو پھر ہمارے اعمال کی بنیاد کیا ہوگی بڑی اچھی ہوگی اور اس کے اوپر جو اعمال کی دیوار قائم ہوگی عمارت کھڑی ہوگی وہ بڑی عمدہ اور بڑی فائدہ مند ہوگی اللہ تعالی نے اشار فرمایا غرب اللہ مثلاً کلمة طیبتاً کشدغت طیبت اصلها ثابت وفرعها پسما اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مثال ایک بہترین اور پاک درختے سے فرمائی ہے اور صدی ہے کہ جس کی بنیاد بالکل پختہ ہوتی ہے اور اس کی شاق آسمان میں ہاں بلند ہوتی ہے تو یہ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کیسا ایمان جیسا اللہ تعالی نے بتایا اور فرمایا اللہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لے آئے جو اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں شامل کیا یعنی ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا ایسے ہی لوگ امن و امان میں ہوں گے ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے ہدایت پر ہوں گے حق پر ہوں گے ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو یا اپنے آپ پر ظلم کرنے والا نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو اللہ تبارک مطالعہ نے یہاں پر جس ظلم کا ذکر کیا ہے اس ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے کیا تم نے ابد صالح کا وہ قول نہیں پڑھا ہے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے وقت انہوں نے کہا تھا کیا یا بنی یا بنیا تشرق بلّہ اے میرے بیٹے لقبال حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی یا بنیا اللہ تشرق باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ان شرکلم بے شک شر کے بڑا ظلم ہے تو یہاں پر آیت کے اندر اللہ تبارک نے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے پھر اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا تو ایسے لوگوں کو امن و امان ملے گا ایسے لوگ ہدایت پر ہوں گے ایسے لوگوں کے اعمال اللہ تعالی کے یہاں مقبول ہوں گے بغیر اس کے جب تک ہمارا ایمان خالص نہیں ہوگا ہمارا ایمان بالکل اصلی اور پختہ نہیں ہوگا میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو اس وقت تک ہمیں کسی بھی عمل کا ثواب ملنے والا نہیں ہے یہ جان لیجئے اور رمضان مبارک کا آغاز ہونے والا ہے اس لیے میں سب سے پہلے آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کے روزوں سے پہلے رمضان کے روزوں کے آغاز سے پہلے تلاوت قرآن کریم سے پہلے ذکر و اذکار سے پہلے ہاتھوں کو ہافلہ ہاتھ کے سامنے اٹھانے سے پہلے اور نمازوں سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے لے کہ اپنے ایمان کے ہمارے ایمان کے اندر کچھ شرک کی ملاوٹ تو نہیں ہے اگر ایسا ہے تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تالا فرماتا ہے وہ قدیم نہ ان کے اعمال کو دیکھیں گے اور ان کے امال کو راکھ کے ذرات کی طرح سے اڑا دیں گے کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنیہ الاسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے سب سے پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد الرَّسُولُ اللَّهِ سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کی ہے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہم پہتا اتر جائیں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں میرے بھائی جیسا کہ آپ توحید پر سنتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہو کہ ہمارا ایمان بالکل صاف ہو جائے قرآنی ایمان ہو جائے نبوی ایمان ہو جائے اور جو ہے ہمارا ایمان اس طرح سے ہو جائے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے ہمارے ہاں جو پریشانی آتی ہے وہ کیا ہے ہم بزرگوں کی عقیدت احترام اکرام تعظیم کے نام پر ہمارے ہاں شیتان کچھ نہ کچھ چیزیں داخل کر دیتا ہے بزرگوں کو ہم بھی مانتے ہیں اور ہر اہل وال جماع مانتا ہے جو کتاب و سنت پر ایمان لانے والا ہوگا جو صحابہ اکرام کے منحط پر چلنے والا ہوگا وہ تم تمام بزرگوں کو تمام اولیاء اللہ کا احترام کرے گا ان کو مانے گا ان سے عقیدت رکھے گا ان سے محبت کرے گا ان پر دعائیں مغفرت کرے گا ان کے لیے دعائیں کرے گا میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو لیکن ہمارے اہاں مسئلہ کہاں آ جاتا ہے وہی مسئلہ آ جاتا ہے جو نو علیہ السلام کے زمانے کا تھا وہی مسئلہ آ جاتا ہے جو کفار مکہ آ جاتا ہے کہ ہم اپنے اور اللہ کے درمیان شخصیات کو لے آتے ہیں اور حسیوں کو لاتے ہیں میرے عزیزوں اور یہی ہمارے ایمان کی کمی ہو جاتی ہے ہمارے لیے اللہ تبارک نے بہت سارے وسیلے بنائے ہیں جس سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں سب سے عظیم وسیلہ اللہ پر ایمان ہے جب تک کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کوئی کلمہ نہیں پڑھے گا لا الہ الا اللہ پر پورا نہیں اترے گا اس وقت تک وہ اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا اس وقت تک اللہ کی قربت نہیں حاصل ہو سکتی دنیا کے چاہے جتنے اچھے اعمال کر ڈالے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر کے سارے اعمال کر ڈالے مکہ والے قربانیاں بھی کیا کرتے تھے مکہ والے عمرہ بھی کیا کرتے تھے مکہ والے حج بھی کیا کرتے تھے مکہ والے دعائیں بھی کیا کرتے تھے لیکن ان کا قصور یہ تھا ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبی بنا کر کے اس لیے بھیجے گئے تاکہ ان کے عصیدے کی اصلاح کر دے وہ اللہ درمیان انہوں نے ہستیوں کو اپنے لیے واسطہ بنا رکھا تھا یہی کمی اور یہی خرابی میرے بھائیو اور ساتھیو آج آج ہمارے اندر آ گئی ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کو کہاں خراب کر دیتے ہیں کہ ہستیوں کو لے آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم دعا ہماری دعا ہماری نیکیاں ہماری معافی ہماری توبہ بغیر ان واسطوں کے بغیر ان ہستیوں کے قبول نہیں ہوگی لیکن میرے بھائیو بھائی اور دوستو یہی ہماری کمی ہے یہی ہماری کمی ہے یہی نو علسلام کے قوم کی کمی تھی تو نول اسلام بھیجے گئے یہ ہے کمی کفار مکار اہل عرب کی کمی تھی تو ہمارے نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اسی کی اصلاح کر لے ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا ہمارا ایمان پاک و صاف ہو جائے گا ہم تمام لوگوں کی تعظیم کریں تمام اولیاء کو تک کی تعظیم کریں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اولائک الذین یدعونا اولائک الذین یدعونا یبتغون الی ربہم الوسیلہ وہ لوگ جن کو یہ لوگ پتارتے ہیں مانگتے ہیں ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ لوگ بھی اللہ تبارک مطالعہ کا قرب چاہتے تھے. اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے کیسے یہ نمازیں پڑھ کر کے یہ روزے رکھ کر کے یہ زکات ادا کر کے یہ سب کا خیرات کر کے یہ دعائیں کر کے یہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے یہ ہے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہاں کوئی نماز نہ پڑھے ہاں کوئی روزے نہ رکھے اور کہیں کہ ہم کو فلا وسیلے سے ہماری نجات ہو جائے گی میرے بھائیوں اگر اس پر نجات ہونے والی ہوتی تو صحابہ اکرام کو ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لینے کے بعد آپ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر نماز روزے حد جہاد اور پاس تشریف رہے اور ایک بڑا خوبصورت سا مطالبہ اور ڈیمانڈ کر دیا فرمایا کہ جنت میں آپ کے آپ کے پڑوس میں رہنا چاہتا ہوں آپ کے تریب رہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ دعا ہے آپ میرے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کیا فرمایا ذرا خوش السجود کہ اس معاملے میں تم میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ کر کے زیادہ سے زیادہ فج کر کے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی بات بتا رہے ہیں یہاں ہمارا ہماری زندگی عمل سے خالی نماز سے خالی اور قرآن کی تلاوت سے خالی سے خالی اور اسی طرح سے, نماز روزوں سے خالی ان سب چیزوں سے خالی اور ہم ایک غنف فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں کہ فلاں کا ہم نے دامن پکڑ لیا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے میرے بھائیو اور اور ساتھیو یہ روزے جس میں ہم بھوکے رہتے ہیں جس میں ہم پیاسے رہتے ہیں جس میں ہم اپنی شہوت کو کنٹرول میں, کیے رہتے ہیں اتنی دھوب اور گرمی میں ہم اس سے بڑھ ہاں کر کوئی خسارا نہیں لہٰذا ہمارے امل کی بنیاد روزے کی بنیاد نماز کی بنیاد ہر چیز کی بنیاد کیا ہے ایمان ہے ایمان کو اپنے خالص بنا لیں اس کے بعد دیکھیں اللہ کی رحمت ہے ہمارے کاکت ہے ہمارے ہمیں اپنے آغوش میں لے لیں اے صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا دلن یعالا عمل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بنا بتا دیجئے ہاں لا اسأل عنہ حضن غیرک کہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بنیاد جو بتائی وہ ایمان باللہ کی بتائی قل اللہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ایمان ایمان کی جسیات ایمان کے بارے میں آپ کو کہاں ملے گا قرآن ایمان تلاش کرو نبوی ایمان تلاش کرو صاحب کام والا ایمان تلاش کرو میرے بھائیو اگر آج ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں تو اس کو ہم حل کر لیں قرآن کس ایمان کی دعوت دیتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ایمان کی دعوت دیتے ہیں فرمایا کہ ایمان لے آؤ پھر تم جٹ جاؤ پھر کیا کرو جٹ جاؤ کامیاب ہو جا. تو یہی ہمارا ہونا چاہیے میرے بھائی آج کیا کہتے ہیں جمعہ میں میں نے سوچا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی سلاح کر لینی چاہیے تاکہ آگے ہمارے روزوں کا ہم کو سواد ملے ادر ملے اور ہمیشہ ہر عمل کی کا نمبر ایمان کے بعد ہی آئے گا بنیال الاسلام والا ہم ایمان کی بنیاد اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے سب سے پہلے شہادت اللہ اللہ کے بعد نماز ہے اس کے بعد روزے ہے اس کے بعد روزے ہیں اس کے بعد حج ہے اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اس کے بعد کے ساتھ حسن سلوک ہے اس کے بعد سب تو خیرات ہے اس کے بعد دیگر نے کیا ہے میرے بھائیوں لیکن ایمان پہلی بنیاد ہے اللہ کا اللہ تبارک کو تعالیٰ کیا فرماتا ہے سمن کا جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور مومن آخرت پر ایمان لاتا ہے ایمان کے ارکان میں سے آخرت پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان کا حصہ یہ ہے کہ مومن اللہ کے انعامات کا منتظر ہے اللہ سے ملاقات کا منتظر ہے تو اللہ فرماتا ہے جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے عجر و ثواب کی امید رکھتا ہے اللہ سے جنت کی امید رکھتا ہے تو اُس, کے اس کو کیا کرنا چاہیے فَلْ يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اُسے صالح عمل کرنا چاہیے صالح عمل کا کیسا ہونا چاہیے صالح عمل وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے دیا ہو کہ یہ عمل کرو یہ عمل کرو یہ صالح ہے وہی عمل صالح ہو سکتا ہے جس کو نہیں کیا ہے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ سارے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہاں منع کیا گیا ہے کہ نہ کرو کہتے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں کہاں منع کیا گیا ہے کہ نہ کرو ظاہری دھ... ظاہری بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی جتنی بھی بداطیں خرافات ہیں ان کا نام نا... نام لے کر کے کچھ چیزوں کا آیا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نام تو نہیں آیا ہے لیکن شریعت میں اصول قانون بتا دیا گیا ہے کہ ہاں ایڈ کرو گے تو ایسا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا عبدل کہ جس کسی نے ہمارے دین کے اندر وہ عمل کیا جو عمل اس دین میں نہیں ہے اس کا وہ عمل رد ہوگا یہ بنیاد ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو عمل کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ وہ ہے شریعت میں ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو کر لیں نہیں ہے تو دامن اپنا بچانے وہ عمل لے اچھا صالح نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے خالف ہاں؟ اللہ کیا جائے عبادت وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے سوئے ہاں؟ سو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے ہم اپنے ایمان کو خالص کریں پھر اس کے بعد اپنی نیت کو خالص کریں نیت کو خالص کریں کیا نیت خالص ہونی چاہیے کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے بڑی رحمت ہے کہ یہ مہینہ ہم کو عطا فرمایا کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں محبت کے ساتھ اس کا استقبال کریں چاہت کے ساتھ استقبال کریں اللہ کے فضل و کرم کے احساس اور شعور کے ساتھ اس کا استقبال کریں کہ اللہ کا کرم ہے فضل ہے رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا اور پھر اپنے آپ کی اصلاح کے ساتھ کے اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو بالکل صحیح کر ڈالیں گے درست کر ڈالیں گے چانس کچھ چانس سے ملنے والا ہے بہترین سنہری موقع ملنے والا ہے ہمیں اس مباہ مبارک کے اندر اگر کوئی نمازوں کی پابندی کرنا چاہتا ہے کر لے نمک قرآن کے تلاوت کی پابندی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اس مہینے میں کر سکتا ہے اپنے آپ کو بیڑی سگریٹ نشاوت چیزوں سے بچانا چاہتا ہے تو بچا سکتا ہے گزار بننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو تحج گزار نہیں اس مہینے میں بنا سکتا ہے اگر دعائیں قبول کروانا چاہتا ہے تو اس مہینے میں اللہ سے مانگے اللہ دعائیں اس کی قبول کرے گا اپنے آپ کی گردن کو جہنم سے آزاد کرانا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو آزاد کرا سکتا ہے اپنے دامن کو گڑاہوں سے پاکستان چاہتا ہے یہ مہینہ رہا ہے اس میں موقع ہے کی کر سکتے ہیں میرے بھائیو بھائی عزیز اور ساتھیوں, اس احساس کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک کا استقبال کریں ہم ساری تیاریاں تو کر لیتے ہیں اپنے گھروں میں ساری تیاریاں کر یہ مہینہ رمضان کا آنے والا ہے یہ چیزیں لا چیز دو یہ سامان رکھ دو یہ تیل رکھ دو اور یہ وغیرہ وغیرہ سارے انتظامات ہوتے ہیں جو اس کی بات ہے ہم اس کے بارے میں سوچیں اس کو پاک واقع کر لیں اپنے دل کو پاک و صاف کر ڈالیں اعمال کو طاہر اور طیب کر ڈالیں روزی کو حلال کر ڈالیں یہ مبارک مہینہ ایک مدرسہ اس مبارک مہینے کا اچھے انداز میں استقبال کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے کیا اعبارہ ہمیں یہ مبارک مہینہ صحت و تندرستی کے ساتھ عطا فرمانا اے اللہ ہمارے ایمان کو خالص بنا لے اے اللہ ہمارے ایمان کو شرک سے محفوظ فرما شرک کی علائشوں اور آمزوش سے پاک فرما اے اللہ ہمارے حضرت ہماری نیتوں کو درست فرما دے اے اللہ محبت اور چاہت اور شوق کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نقیا کرنے اور تمام برائیوں سے بچنے کی توقی قطع فرما آمین یار اللہ اس ماہ مبارک کو تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا دے آمین تعال من الله علی نبينا محمد وعلى اله وصحبه ما ان بارك الله لنا ولكم بالقران الكريم ونفعني ویاک بالآيات الذکر الحکیم إنه هو تعالی الجواد کریم ملک بر و الرحیم استغفر الله لی ولکم وإسالم المسلمین من كل دم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحیم